الحمد لله المطلوب ان نستغفر لله ان الذين من الذي يذل هذا ديار الله الله لا اله الا الله وكبرك يا محمد عبده ورسوله ما بعث الله انذار الى سيدنا الله اللهم ايراد الحجيه الذي حكمنا سيدنا تعالى عليه الصلاه والسلام شغلوا امور الضلاله ولا موجه للبدع كل بدعه من الضلاله كل ضلاله من النار يا سيدنا رسول الله اللهم ايراد أهلا الله أهلا الله مصر look at my Muhammad and Communism among ustedes setting up to hire my Muhammad and instructions على my Muhammad andilla al ibrahim as expressed لا قادرا اسمد الا ما انزلتنا انك انت العليم الحكيم افتح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدي لسان يفهم قومي تطوع الله من المتعالى اعوذ بدعاء الشيطان الرجيم ان حمزه بن بسم الله الرحمن نندر نام دہ پرشت میں ہمیں دین کی محنت سے سرواد بنوایا ہے کےم سے سب سے بڑی بے وقت یہ ہے کہ بھارت پولیس دین کا کام ادارے منظور دن رات تحریک اللہ مشین سے اس شخص کے ساتھ کا فیصلہ بناتا ہے اسے دین کی سمجھ آتی ہے دین کے ساتھ تعلق بہت سو ہے لیکن اس تعلق کے ساتھ ساتھ صحیح دین کا فہم بہت کم لوگوں کو حاصل ہے पर लोगों ने दिन को अपनी पसंद का नाम जज्बात अपने समाज के ताबे बना दिया है लेकिन दिन दिन से किसी चीज का नाम नहीं है दीप سمجھ فراہم کا نام ہے جس کی اثاث اللہ سامانہ بتایا کہ پہلے قرآن سے اس کو بہت بائر کے روش کسی دین کی بنیاد پر تربیت فرمایا کرتے تھے تاکہ صحابہ تک صحیح تین کا فلاہم پہنچ جائے اور یہ فلاہمی طرح مطلب اصل نعمت ہے اس پر انسان کی کامیابی یا ناکامی رلب ہوتی ہے اس کو یا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے کے کیا تھے اور صحیح فراہم جانے کے لیے کیا تھا یہ ایک لدیش کے وادے ہوتا ہے ماں ترمتی اپنی جانے میں اور ایمان ترقر منگل میں اپنی مسرت میں روایت کیا ہے اس کے راغی ابد اقدا اللہ کا نقاصہ نبی علیہ وسلم ایک دفعہ میں میں مناور اللہ کے پیچھے تھا پیچھے ہونے کے دو مہینے ہو سکتے ہیں تو آپ کے پیچھے سواری پر سوار تھے اور یا پیدل جا رہے تھے روی رات آگے آگے تھے روی رباس نیچے پیچھے چڑھ رہے تھے ایک مربع وقت کو ضائع نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع اللہ پر بلا کے عباس کو کچھ نصیحت فرماتے ہیں انہیں کچھ اہل دیتے ہیں اور کچھ فرم ان تک پہنچاتے ہیں یہ مکمل حدیث دین اخلاق کے اصول اور فروغ کا ایک مربع ہے طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس فروایا غلام اداب ملبوں کا کلینا تھے تنفر کا غلام غلام بچے اور بیٹے کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے گرا بین عباس بالکل نو عمر تھے نبیر اسلام کے انتقال تک گاڑی نہیں ہوئے تھے انتقال تک بھی ان کی عمر چودہ پندرہ سال کی تھی لیکن علم کے حریض بہت تھے نبول اسلام کے گھر میں رات گزار تھے آپ سے علم ناقد حاصل کرنے کے لیے کے اندر چلنا کے لیے آمن لائری کی بہت سی باتیں دل بن کی دلیل سے مروی ہیں آپ کا سونا پھر آپ کا اٹھنا رضو کرنا وشواب کرنا پھر آپ کا حجت کا اہتمام کرنا بہت سی عمر اللہ بن سے مروی رہی ہیں یہ دلیل ہے عبد اللہ بن علم طلب کے حریص تھے اور اس سے بڑھ کر اتباع سند کے حریص تھے باقاعدہ خود دیکھنے پہنچ گئے کہ پر اسلام رات کس طرح گزارتے ہیں آپ کا سونا جاگنا کیسا ہے یا من کیسا ہے چات رات بھر جاتے رہتے اپنے اسلام کے ایک ایک عمل کو لوٹ کرتے عباس کو یہ دعا بھی دی تھی اللہ ہوں پہلے مدد ابھی مفت ہوتی تھی اللہ کو پرانے پاک کی تفسیر کا علم دیتے اور دین کی فتح اور سمجھ ادا کروا لیباس اور مفصر قرآن کے نتل سے مڑپڑ کیے جاتے ہیں اور دین کی فتح انہیں بہت کچھ حاصل تھی اور بڑا علم ان کے دری امت تک پہنچایا اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیس کو دیکھتے ہوئے سفر کے اس موقع میں عبداللہ بن نباس کو دیتے ہیں غلام اے, اے بیٹے ویسے ہی عبداللہ بن عباس قبیل اسلام کے بھائی تھے آپ کی چچا عباس کے بیٹے تھے میں تمہیں اس باتیں بتاتا ہوں ان کا تمہیں نفع اور فائدہ حاصل ہوگا تم باتوں کو اچھی طرح سن لو سمجھ لو اور یاد کر لو اور اپنی زندگی میں اوپر عمل کرو تمہیں ان کا بڑا فائدہ ہوگا خود اللہ یا خود کر تم حفاظت کرو اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی اس کی شریعت کی اس کی حلود کی یا کر اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا چاہتے ہو تو اللہ حمل عزت حفاظت کرے اللہ کے دین کی, کی حفاظت کرو آسا سطح نے نصیحت کا آغاز کیا اللہ تعالیٰ کی حفاظت کیا ہے اس میں عموم ہے جان کی حفاظت بال کی حفاظت آز و یار کی حفاظت سب سے بڑھ کر ایک کی حفاظت اللہ برعزت ایسی حفاظت کرمائے گا تمہیں صحیح دین پر قائم کر دے گا اور سرات مستین کے منافی جو بھی امور ہیں شرک ہے بدرت ہے اللہ ربرز تمہیں ان سب سے بچائے گا اور محفوظ رکھے گا اور یہ بڑا عطا کا انعام ہے اللہ رب الزت کسی کو یہ یقین دے دے ہم کے نتیجے میں وہ شرک گدرت سے بچ سکے اور نہ عقائد ہو چکے ہیں اور شرک توہید بن چکا ہے اور بدعت کو سنت فرار دے کر اس پر عمل کیا جا رہا ہے حق و باطل کی تفریق اکثر لوگ مٹا چکے ہیں ایمان بادل اگر تمہارے دل شہیدانہ میں اللہ کی خیریت سے مالا مال ہوں گے اللہ تمہیں میں قربان دے گا دل بدن اللہ کی متقین کے لیے ہدایت ہے قربان فرق حق کو بادل میں فرق حدید شرک پہ فرد سنت و فطرت پہ فرد تو اگر بات کیا اللہ بڑے عزت کی عید کے وہ بن جاؤ تو حافظ دندے کا کہنا یہ ہے کہ ان کو کرو ان کو سمجھو اور صحیح فہم تک پہنچنے کی کوشش کرو اور عملی طور پہ استقامت قدامت پر آ جاؤ تو بار عزت تمہاری حفاظت کرے گا اور یہ فادن ہم سب کی ضرورت ہے اللہ رات کو سونے سے تو بہت سی دورے کیا کرتے تھے ایک دعا یہ بھی جگہ یاد جب ند آ جائے گی یہ روح تیرے پاس پہنچ جائے گی ان ہے فرہم ہے سنت ہے فہم ہے خود بھی جب یہ روح تیرے پاس پہنچے گی تو اگر تو اسے اپنے پاس روکنے کا فیصلہ فرما لے تو اس پر رقم فرمانا یہ روح تیرے پاس پہنچے گی اگر تیرا فیصلہ ہو آج کی رات اس روح کو روک لینے کر واپس نہ لوٹا دے کر اس پر رحم فرمانا اس کے بعد کا سفر اور کے بعد کا سفر بڑا ہی کٹن ہے تو اس پر رحم رہنا افسل تھا فٹف بہت فون ابس والے رہے تھوڑے اس کو لوٹانے کا فیصلہ فرمانا ہے لوٹانے کے بعد اس کی حفاظت کرنا ان ساری چیزوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ اپنے دیو بندوں کی حفاظت کرتا ہے لوگ ہر طرح کے ہیں ایک بھی ہیں گرے بھی ہیں موسم بھی ہیں بری نقیت بھی ہیں اور ہر ایک کی کسی نہ کسی طریقے سے حفاظت ہو رہی ہے کسی کو بے دہاشہ دولت اور مار ادا ہو رہا ہے اور سفر کے اندیشوں سے ان کو نجات دی جا رہی ہے یہ حفاظت نہیں چاہیے جو بندوں کی حفاظت ہے وہ چاہیے اس میں دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے میں اللہ تم لوڑانے کا فیصلہ فرما لیا پھر اس کی حفاظت فرمانی ہے تو حفاظت کا اصول ہے وہ بیان ہو گیا کہ ایک اللہ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا عمل کے ذریعے جو اللہ کے عوامل ہیں انہیں اختیار کرنا اور جو اللہ کی من ہی ہیں ان سے اجتناب کرنا جن چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ قبول کر لینا جن سے روکا گیا ان سے بات آ جانا اور یہ بات سمجھ لینا کہ امرحی کی ایک ہی احساس ہے اور وہ اللہ کا یہ فرمان بما ادا کو رسول ببو ہو بما نہ کہ جو چیز ان کو رسول دے وہ دے دو اور جس چیز سے رسول روکے کے اس سے بعد آ جاؤ کہ دین اسلام میں عمر و امرحی کی احساس ہے کسی احساس کی طرح اس کو قبول کر دو اللہ کے دین کی, کی حفاظت ہے اس کا دیکھیا ہمارا ہی ہے کہ اللہ رب الزت تمہاری عبادت فرمائے گا تمہارے ودن کی تمہارے جسم کی تمہارے مال کی اہل و عیال کی تمہارے دین کی اللہ رب الزت عبادت فرمائے گا اللہ مجید وجہ ہے تو رب الزت کے دین کی حفاظت کرنا ہمیشہ اللہ کو ساتھ دے پاؤ گے اور اللہ رزت میں مدگار چھوڑ نہیں دے گا بلکہ ہمیشہ اللہ ہم کو سامنے پاؤ گے اور اللہ نے تمہاری عبادت کرے گا کوئی دسال ملنا جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو کوئی دست کا فصل اینڈ ملنا اور جب بھی مدد طلب کرو اللہ سے کرو سوال کرنا مدد طلب کرنا صرف اللہ ہی سے روک عتی کرو بڑا اہم کوشہ ہے اللہ اسے مانگو ابا اسے اشتعارت کرو کسی اور اسے نہیں. سے نہیں مغلو سے نہیں ہاں مغلو سے اگر سوال کرنا ہے تو اس کا ادب سیکھ لو ادب بھی عقیدے کا قصہ ہے اخلوبات سے سوال جائت ہے دو سورتوں میں ایک یہ کہ جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں تک اسباب مخلوقات آپ کے اس سوال کو پورا کرنے پر تاجر ہو ممتا کی توفیق سے تب ان سے اس سوال کرو اور دوسری بات یہ ہے دوسرا ادب یہ ہے کہ سوال کرتے ہوئے عقیدہ یہ ہو کہ مخلوقات سے جو سوال کر رہا یہ بھی وہ اسبار ہیں جن کا مشق کرنے کا تبدیل پر ہے اللہ مغل اوقات کو توفیق دے گا کہ میرے سوال کو پورا کریں گے ورنہ نہیں وہ قادر نہیں ہے بلکہ اللہ کی توفیق سے قادر ہوں گے اللہ ہی مصبے میں ہے اللہ تعالیٰ نے مغلوقات کو اسباب بنایا ہے کچھ امور کو پورا کر یہ ادب ہے اخلوقات سے سوال کا اور وہ امور جو فوت و ہیں وہ صرف اللہ ہی سے ماننی چاہیے سے ماننا شرک ہوگا ایک انسان اگر یہ سمجھ لے کہ ہر عمر میں اللہ ہی سے ماننا ہے یہ توحید کے کا بڑا اہم ہے اور اس کے بڑے فبائر ہیں تو ایک مجلس میں رسول اللہ یہ فرمایا تھا اللہ شخص جو مجھے ایک چیز کی ذمہ دے جنت کی ضمانت دیتا ہوں آج میرے ساتھ ایک فائدہ کر لے میں اس کے ساتھ جنگت کا واضح کرتا ہوں کون ہے اور بالکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے فوراً تیار ہو جاتے ہیں کہ میں تیار ہوں اس قائدے کے لیے اس ضمانت کے لیے حالانکہ جو معلوم نہیں تھا تو وہ کیا چیز اور ضمانت کیا ہے بات جنت کی ہو گئی اس کے نتیجے میں جنت کے وعدے سے فوراً تیار ہو گئے وہ زمانہ کچھ بھی ہو سکتی ہے بڑے سے بڑی کڑی شرط بھی لگائی جا سکتی ہے صحابہ گرام جنت کی طلب میں دکھ لے اور جہاں جنت کے سودے کی بات ہوتی تو فوراً آبادہ ہو جاتے رسول اللہ صلی اللہ بھائی نے فرمایا ضمانت یہ ہے کہ لا تو ان ہے کبھی لوگوں نے سوال نہ کرنا بلکہ صرف اللہ ہی نے سوال کرنا اس بات پر تم مستعد ہو جاؤ اس بات کو قبول کر دو اور اپنی پوری زندگی پوری استقامت کے طرف پر قائم رہنا تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اب دفاعی نظر آئے اس بات کو ایسا قبول کیا کہ پھر کبھی لوگوں نے سوال نہیں کیا ہمیشہ ہوتا ہی سوال کیا تسمہ اگر ٹوٹ گیا ہوتا ہی سے دعا کی جانتا خطرہ فرماتے سواری پر سوال ہوتے کوڑا گر جاتا کسی سے نہیں کہتے مجھے اٹھا کے دے دو بلکہ خود چیزیں ادھر سے اٹھاتے اور دوبارہ سوال ہو جاتے جب بڑھاپے کی عمر آئی اس عمر میں انسان محتاج ہو جاتا ہے اور انسان ودن کا تعریف ہوتا ہے تو اسی اہم کو نبھانے کے لیے شہر چھوڑ دیا اور ایک جنگل میں آباد ہو گیا کہ یہاں نہ کوئی شخص ہو کر نہ ہوں گے اور نہ کسی نے سوال کرنے کی نوبت آئے گی تاکہ ان کی موت بھی شہر سے باہر ہی آئے اور موت تک اس پر دائب رہے یقیناً یہ توحید کا بڑا اہم ہے اللہ اسے سوال کرنا اور ساری امیدیں اپنے خالب مالک سے وابستہ کرنا حضیثِ سے تلسی رسول اللہ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے جب نہ آدم ان نہ کرانا ان کا بڑا اے آدم کے بیٹے جب تک تو کام کرتا رہے جب بھی پکارے مجھے پکارے اور اور جب بھی امیدیں غالب کرے میرے ساتھ کرے میری ساری امیدوں کا مہبر اور وڑکر میری ناتیں سے امیدیں وابستہ کریں دنیا بھی امور ہو دینی امور ہو تیری امیدیں میرے ساتھ وابستہ ہو اور جب بھی سوال کرے دعا کرے کچھ نہ کرے سے رد نہ کر ادا نہ جب تک تم یہ دو کام کرتا رہے پوری جانتاری کے ساتھ اس وقت تک میں بھی تیرے تمام گراموں کو معاف کرتا رہوں گا ادا نہ کہاں نہ مل وہ جیسے بھی ہوں چھوٹے ہو بڑے ہو تیرے دو کی برکت سے میں گراہوں کو معاف کرتا رہوں گا یہ دی بات امیجے کا حصہ بن جائے کہ صرف اللہ ہی سے دعا کرنی ہے اللہ ہی کو پکارنا ہے اللہ ہی سے سوال کرنا ہے اور اللہ ہی سے امیدیں وابستہ کرنی ہے ہر چیز میں تو چھوٹی ہو بڑی ہو اس کا تعلق دنیا سے ہو آخر سے ہو ساری چیزوں کا جو مرکز ہے خود کی بات ہے ساری امیدوں کا میرا لقیدہ رنج ہے عملی طور پہ اس کو اپنا لے تو میں بھی تیرے تمام کو باہر کرتا رکھا. تو فرمایا کہ جب بھی مدد طلب کرے اتنا سے کرے ان دو چیزوں پر قائم ہو جاؤ اس کے بڑے فوائد ہیں بڑے اتبارات اور فرمایا کہ عبداللہ یہ بات جانتا وہ اندر امت اجتماع ادائی ان پڑھوں کا بھی صحیح ہے لمبی ان پڑھوں کا علما کا اگر یہ ساری کائنات اکٹھی ہو جائیں تجھے کچھ دینے کے لیے نفع پہنچانے کے لیے کوئی خیر کچھ تک پہنچانے کے لیے پوری دنیا اکٹھی ہو جائے کوئی بھی دور ہو کوئی بھی زمانہ ہو یہ کروڑوں اور اربوں لوگ اکٹھے ہو جائیں اور یہ طے کرنے کے تجھے فائدہ پہنچائے دفاع پہنچائے تب بھی انفڑ ہو کر وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے اللہ مات اللہ اگر کوئی جو اللہ نے لکھا ہے اللہ کے لکھے ہوئے سے زیادہ نہیں جی سکتے جو اللہ کی تبدیلی کے فیصلے ہیں جو اللہ کا عمر مقدر ہے تیرے لیے صرف وہی تجھ تک پہنچ سکتا ہے اس سے بڑھ کر ایک ذرہ بھی پھر مخلوقات پر اے جان کرنا اس کا کیا ماننا ہے اللہ ہی پر تبکر اللہ ہی پر بھروسہ ہو اس ندیش میں دو فرق بھی جیتے ہیں ایک ایک اللہ پر تبکر کوئی تو وہ حسف کو جو اللہ پر تبکر کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے تبکر کی یہ بڑی عجیب جزا ہے کہ اللہ خود اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ ہر عمل کی جزا مختلف ہوتی ہے انسان اگر خورا کام کر لے اس کو سو جگیاں ملے گی پورا کام کر لے اسے ایک لاکھ جگیاں ملیں گی مگر تبکل کی جگہ یہ ہے کہ تبکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو تعلیم ہے کہ جب پوری امت اکٹھی ہو کر تجھے اللہ کے دکھے ہوئے سے بڑھ کر یہ ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتے اب لوگ آپ کا کیا معنی ہے تو اللہ کا تبکل کرو اسی پر بھروسہ رکھو اسی کی ساتھ اور پورا یقین ہو پکلو پر نہ ہو اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان جو بھی ہو رہے تقدیر تقدیل کی مداخلت ہو رہے تقدیر پر حدیثی اور پورا ایمان کوئی اس میں نقص نہ ہو آگے بڑھایا کہ بدلو بلب اجتماع اگر یہ مرکو کا بل نہیں تب یہ درگو کا الاس نہ سائن نہ ہو تو ٹھیک ہو جائے تو یہ نقصان پہنچانے کے لیے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہوں کہ مطلب دکھا روپے دن اپنا قدمیں اٹھا لی گئی ہے تو جفت اور صحیح سے خشک ہو چکے ہیں قدمے اٹھانے کا کہنا اور صحیح ہو کے خشک ہونے کا کہنا یہ ہے کہ تقریب لکھی جا چکی ہے قدمیں اٹھا لی گئی ہے اب یہ قدر دوبارہ نہیں چلے گی ایک بار قدر چل کر اٹھا لی گئی ہے اور صحیح سے خشک ہو چکے ہیں اللہ کے فیصلے سارے تحریر ہو چکے اب کوئی نیا فیصلہ نہیں آئے گا بلکہ اللہ نے سارے فیصلے فرما قلم گرمی اللہ بھی ہے اللہ نے لکھا دکھوایا اور قلموں کو اٹھا دی گرمی کسی انسان کے نہیں ہے یہ شعر غلط ہے کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم دیرے دے رہے ہیں کہ جہاں کیا جیت ہے لہو قلم دے رہے لہو قلم کسی انسان کے نہیں ہے اور نہ کسی انسان کو تھمائے جا سکتے ہیں لوہ قلم کا تعلق صرف اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس لوہ پر اپنی قلم کے ذریعے سب کچھ لکھ دیا ہے اور لکھ کر قلم کو اٹھا دیا ہے اب یہ قلم نہ کسی کو جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی نیا فیصلہ سازر ہو سکتا ہے فیصلے سازر ہو چکے لکھے جا چکے اور اس کائنات میں کوئی کچھ اور ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے کسی انسان کو مر نہیں سمائی جا سکتی اس شعر کا ماننا آپ جو بھی سمجھتے رہے لیکن ظاہر یہی ہے اور یہ ظاہر خراب ہے عتیدہ ہے ہم اس کو نہیں مانتے کسی طرح کا ایک اور شعر ہے کہ نگاہ برد مومن سے بولے جاتی ہے تبدیلی بعض لوگ کا عجب کرتے ہیں پھر علامہ ایمان کا وہ بھی علامہ امان کرے یہ بھی علامہ امان کا اتنے بڑے شاعر غلطی کیسے کر سکتے ہیں شعرا ہو اور حلدینہ ہو یہ ناممکن ہے صرف کھانے کے کائنات کی بڑی غلطی سے مبر رہا اور واقعی لوگ معصوم نہیں وہ غلطی کریں گے اور شہرا ان کا غلطیت کرنے کا انداز اور زیادہ ہے غلطی کرنے کے اور بڑھ کر شیر کے ردیف و کافیا کے بازار چلتے اس ردیف و کافیا میں جو لوگ ڈالتے کہ ڈالنا پڑے ان کو ڈالنا پڑتا ہے اور بعد بات وہ چیزیں خلاف عقیدہ ہوتی ہیں علاق شریعت ہوتی ہے اور شہران واروا ہوتا ہے واروا مہندی ہوتی ہے ایسے ایسے اشار کہتے ہیں جو اتنا بڑا کفر ہوتے ہیں کہ وہ چال کا کفر بھی ان سے بڑا مانتا ہوگا جیسے کسی نے کہا کہ حیران ہوں اس کو کیا لکھوں خدا لکھوں یا خدا کا خدا لکھوں یہ کربے کمر زمین میں موجود ریت کے سروں کے برابر اس شخص پر دانت ہو کتنی شیخ لکھے کرنے کو رن کہتے ہے کہ گھمرا لوگ ان کے پیروکار ہو گئے کھڑا ان کے پیروکار یہ دونوں باتیں برابے اچھی ہیں ایک ہے مومن سے بدل جاتی ہے تبدیل ہے اللہ کا فیصلہ ایک مرد مومن تو کیا ہے سارے انبیاء سارے ملائکل سارے جن سارے انسان اکٹھے ہو جائے میرے سارے پر تعلق کے فیصلے کو بدل نہیں کر سکتے ایک مرد مومن کیا نے کیا لوگ رکھا اور پھر یہ لوہو قدم دے رہے ہیں نہیں لاہو قدم ادا کیا اور لوہو قدم چل چکے فیصلے ہو چکے ان کا دل قدم اٹھا بھی گئی سو صح اور صحیح سے خوش ہو چکے ہیں فیصلے ہو چکے کتنا متبادل کے بعد تیرہ پروٹ کے انتظام کے سارے فیصلے کر کے ہو کوئی نیا فیصلہ نہیں آئے گا. کوئی نیا فیصلہ نہیں آیا وہ علی شہد آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں بالکل خبر آئی نہ کہ دعا تقدیر کو تبدیل دیتی ہے یہ نیا فیصلہ نہیں ہے دعا اللہ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتی परेशान साल गुजर गया दो साल बुजर गया दस साल बदल गया परेशान फिर एक बोर्ड ऐसा आता है कि वह दुआ करता है कि आदना मेरी परेशानी को दूर कर दे अल्लाह कबूल कर लेता है और परेशानी को दूर कर देता अब राहत आ गई आसूदगी आ गई परेशानी छठ गई यह भी چیز نہیں ہے تبدیل کیا بدلے تبدیل کی چہرے تبدیل ہوگی گئی انسان کا سطرچاری پریشانیوں کی طرف اس کی دعا کی برکت سے راہ پہ پر پراسودگی آگے اور صرف تبدیل ہوگی ایک لکھا ہوا سب کچھ پریشانی میں لکھی ہوئی ہے دعا کرنا بھی لکھا ہوا ہے دعا کا قبول ہونا بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں آسود کی راہت کا ادا ہونا بھی کمیا کا ایسا نہیں آ سکتا تبری پر چار مراحل کے ساتھ ایک مرحلہ یہ ہے کہ یہ بات مان لو کہ اللہ کا ہل میں سادت برحد اللہ برہدا کو مستقبل میں ہونے والی ہر چیز کا علم ہر چیز کا صدیوں بعد سینکڑوں صدیوں کے بعد کیا ہوگا اللہ کو معلوم ہے اس کے علم سے کوئی چیز پتلی نہیں امام نے قید اللہ رکھنا ہوتا آسمانوں سے فاتح خدیف آئے رسول اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کا ذکر کیا ہے کہ آسمان کے پانچ سو سال کی مسافت کا فاصلہ اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو سال کی مسافت ہر آسمان کی کتاب تک اس کا موٹاپا پانچ سو سال کا ہے اس کے اوپر ایک سمندر ہے کی اوپر کی سطح کے درمیان پانچ سال کا فاصلہ ہے پھر اس کے اوپر آٹھ اوعال ہیں آٹھ اوعال جن اوعال کا حجت بیان نہیں ہوا لیکن رسول اللہ نے فرمایا ان کے گٹوں سے لے کر ان کے جو پاؤں ہیں کھوڑ ہیں ان کے ماں بہن ہر ایک کے پانچ سال کی مسافت کا فاصلہ ہے اس کے اوپر اللہ کرسی ہے اس کے درمیان اس کی بھی پانچ سال کی مسافت ہے اس کی کاش ہے وہ بھی پانچ سو سال کی مسافت کے ہے اس بتائیں مستی ہے پھر آپ زمین کی طرف کہ ہر زمین دوسری زمین تک کا فاصلہ پانچ سو سال کا ہے ہر زمین کی کثافت پانچ سو سال تک ہے اس طرح ساتویں زمین تک رسول اللہ نے اس کے فرمایا کہ اگر ایک لکڑی ساتویں آسمان سے پھینکی جائے اور وہ ساتویں زمین تک پہنچے تو اس کا پورا سفر اور اس کا کرنر اور پھر جانا سب بندہ کہے دا. اس کے علم سے کوئی چیز تبدیلی نہیں ہے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے ایک ذرہ تک پوشیدہ نہیں ہے. یہ پرتھکار کا ہے اس پر ایمان ایمانداری ہے اور لال کو ہر چیز کہیلا اس تبدیلی کے سارے اخبار کہے لو اس پر ایمانداری دوسرا ہی ایماندار کے اللہ دے اس کو دکھ دیا یہ تبدیل ہر انسان کا سہیل تھا میں لکھا ہوگا اور یہ ہے لوہ قدم اندر تو دکھ دیا سب کچھ بلکہ زمین و آسمان کی تکلیف سے بھی پچاس ہزار سال پہلے سب کچھ لکھ دیا تیسرا یہ ایمان دام جب اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی لکھے ہوئے کے مطابق ہو. ایک سوئی کی نوٹ کے برابر بھی اس نکے ہوئے کے خدا نہیں ہو رہے اور چوتھا یہ ایمان دام لکھ کے مطابق تو ہو رہا ہے اللہ کی مشیت بھی یہی جو ہو رہا ہے اللہ مشیت کے تحت ہو رہے اس کی چانت کے تحت اس کے ارادہ اور مشیت کے تحت ہو رہے جو کچھ ہو رہا ہے لکھے کے مطابق ہو رہے اور اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہا ہے نہ لکھے کے خلاف ہو رہے اور نہ ہی کوئی چیز اللہ کی مصیبت کے خلاف یہ چار عقائد ہے تبدیل پر ایمانداری کی تو آپ نے اس حدیث اس طرح اشارہ کیا کہ اگر پوری کائنت اکٹھی ہو کر تجھے کو دفاع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی وہی چیز امدادی دکھی ہوئی نقصان دینا چاہیے نقصان نہیں دے سکتے مگر وہاں اپنا پردے اٹھا لی جی گئی سہ اور میں خوش ہو چکے آمد کیے کو ایک اور حدیث میں یہی ہنڈن مجبور ہے کچھ الفاظ اور شاید بھی ہیں کچھ جھگڑے اور بھی حاصل ہوتے ہیں اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ تار رفی رکھتا ہے پھر روحان یارف کا فیشت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پہچانواؤ اپنے آپ کو پہچانواؤ اللہ کی طرف پھر روحان اس وقت جب تم کو آسودگی ہو جوانی ہو بربو مار ہو رینا ہو آسودگی ہو راحت ہو ان دنوں میں غافردار ہوٹل کہ جوانی فسدانی ہے اور اپنے مار کے ساتھ دنیا کے عیاشی مسرو ہوٹل نہیں آسودگی کی حالت میں اپنے آپ کو حتا کو پہچل ہوا یا چھتل جب تم پر سخت آر رہے گا جوانی ڈب گئی بڑھاپا آئے گا انسان کا چھپ کے تجارتوں میں کھاٹا پڑ گیا اب یہ فقیر ہو چکے اب سختی میں آ چکے ہیں اگر تم نے اپنے آپ آن کو اللہ کو پہچانوایا ہو آرم رخان میں آرم آسودگی میں جب تم پر سختی آئے گی فکر آئے گا بڑھاپا آئے گا مرد آئے گا اللہ کو پتارو گے تو اللہ تم کو پہچان دیں گے پھر تمہیں ہو جائیں گی اور اگر تم نے آرم رخام ہے آرم سودگی میں اللہ کی عبادت ہی نہیں اپنے آپ کو پہچنوایا ہی نہیں جب تم پر فخر آئے گا مرد آئے گا بڑھاپا آئے گا تم اپنے آپ کو نہیں پہچنوا سکو گے اللہ ہر چیز جانتا ہے لیکن یہ اشارہ تو آگے کموریئن کی طرف اگر تم نے جوانی میں صحت میں فناہ میں اللہ کی عبادت کی ہوگی جب تم پر سخت دن آئیں گے اور اللہ آپ کو پکارو گے تمہاری پکار کو جلدی پبول کر لے رویے کہتا ہے کہ ایک شخص سکت آسود کی گلنا کو پکارتا ہو اور اس کی پکارے ارشیہ بولتا کی طرف پہنچتی ہوں اور جب اس پر شختی آئی پھر بھی وہ پکار رہا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ سو تم مارو کرو یہ آواز کوئی نئی نہیں, نہیں ہم بار بار سوچ چکے ہیں پھر فرشتوں کی دعائیں سارے شامل ہو جاتی ہیں کہ آپ اس دندے کی دعا کو دور اس بندے کی پکار ہم نے بہت سنی ہر وقت مجھے پکار تھا تو فرشتوں کی دعا سات شامل ہو جاتی ہے اور اگر ایک بندے میں آئل میں عالم ہے آئل میں آسودگی اندھا کو نہ پکار ہو اب اچانک یہ بیمار پڑ گیا اچانک یہ فقیر ہو گیا اچانک اس پر کوئی تنگی آئی اب یہ دعائیں کر رہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ سو دوں ان کروں یہ بات ہم نے آج سے پہلے کبھی کی سنی یہ نہیں آواز اگر اس آواز کو فرشتوں کی تائید حاصل نہیں ہوتی فرشتوں کی دعا حاصل نہیں ہوتی اور سود اللہ سب نے شانا الشدہ اپنے آپ کو پہچانا اللہ کی طرف آئر سودگی میں اللہ رزد تمہیں سختی کے میں پہچان لے گا یعنی بھی تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا اور آگے بڑھایا کہ یہ بات جان لو کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ تو اندر سورا دکھا کر کے اور تکاری پہ چھک جانا یہ پریشانی کے ساتھ آج رہا ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور ہے یہ دین تین کابر کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے ضرور لیکن صبر کرنا پڑتا ہے اللہ کو پکارنا پڑتا ہے انخار کرنا پڑتا ہے اللہ کے سامنے اپنے فقر کو کھول کھول کر بیان کرنا پڑتا ہے اللہ کو نصرت کو یہ آباد ہے بڑی محروم ہے کہ بندوں کے گرم کی آوازوں کا نہ سنے ان کے الحاق کو سنے ان کے اشترار کو سنے ان کی اس قرب کی اہمیت کو دے تب یہ طالب اور فوراً مدد نہیں بھیجتا بلکہ ان آوازوں کو سنتا ہے چلنا بڑی پسند ہے اگر فوراً مدد کا تو مستحب ہوتا تو اتنا گمبیاں ایک دم بہار کو تاریں بڑی اور ٹہ روحان ہونا پڑا تکلیفیں سہنی پڑی بے تحشا سب پڑے سبر سے گزرنا پڑا اور کے ایسے بھی آئے پوری زندگی کرتے ہے اور سبرا بھی ہے لیکن یہ قاعدہ نوٹ کر لو کہ اللہ کی نسرت پہلے دن نہیں بلکہ اللہ اٹھاتا ہے ابتدا کرتا ہے امتحان دیتا ہے جب بندہ ہر اعتبار کے ساگر ہو اس کا ساگر ہونا معلوم ہو جائے ظاہر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد ادا فرما دیتا ہے اندر فرج ابحد کرم اور فرج یعنی تکلیفوں کا چھٹ جانا پریشانیوں کا دور ہو جانا آسانیوں کا حاصل ہو جانا یہ کرم کے ساتھ کرم تکلیف کے ساتھ تکلیفوں کو برداشت کرنا تکلیفوں کو سہنا اللہ سماتا ہے تکلیفیں کرتا ہے ڈالتا ہے صبر کے امتحان دیتا ہے اور بات سمجھتے جب تکلیفیں انتہار کو پہنچے حتہ کہ ان کا برداشت کرنا مشکل ہو جائے یہ علامت ہوتی ہے کہ حتہ کی مدد آنے والی تکلیفیں بڑھتی جا رہی بڑھتی جا رہی حتہ کہ اپنی طاقت سے باہر ہوتی جا سرف سال ہی اس کو علامت سلام دیتے تھے مدد آنے والی ہے اور فائدہ ہے ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور ہے ایک انسان اگر تنگی کو کر دیا جائے تو یہ سمجھ رہے اس کے بعد آسانی ضرور آئے گی یہ فائدہ ہے انگو سری مسرا انگوس سر نہیں اصرا کہ ہر عصر کے بعد ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور ملتی ہے لہٰذا ہر تنگی کے بعد آسانی کا راستہ ضرور حاصل ہوتا ہے اس حدیث حدیث مکمل ہو گئی اس حدیث میں بہت سے قواعد ہیں امور ہیں حکومت تو کی باتیں تقریر ایمان ایمانداری کے فائدے اور پھر دیر کی عبادت امن صالح پر استعمال دو یہاں موجود ہیں اس کو اپنے سامنے رکھے کہ ہم بڑے اے میں عباس میں تمہیں اس باتیں بتاتا ہوں تو تو ان کا فائدہ ہو جی فائدہ رومی ہے دنیا کا فائدہ آج کا فائدہ اور حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص اگر اللہ کے دین کی حفاظت کرے تو اللہ کے پرست کی حفاظت کرتا ہے اس کے دین کی اہل کی مال کی ریال کی اس کی صحت کی اللہ اس کو بچاتا ہے ہر شر سے ببرو سے نقصان سے فکر سے شرک سے بے دینی سے اتحاد سے انداز کی حفاظت کرتا ہے بڑی حفاظت کے پندرہ فریشت کی ان پر درائے ذرائع حدیث میں موجود ہے. ایسے بات یار میں موجود اللہ ہمارا کس طرح عبادت کرتا ہے اور کس طرح اپنے تن اپنی, اپنی مدد پہنچاتا ہے بس ہمارا کام اس دن کی سند وفاداری ہے اور دین کے ساتھ پوری طرح وابستگی ہے اور عمل ہے پورا کبھی امر تب ہمارا کی مدد اس کی نصرت اس کی عبادت ہم کو قاتل ہوگی دنیا میں قبر میں پیاروں کے بیان شدہ کم آئے اپنے سامنے رکھ پر عمل کرنے کی کوشش کریں اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حمبر اسلام کی تعلیم و تربیت کا انداز کیا تھا اور تعلیم و تربیت کے نکات کیا تھا انداز آپ نے دیکھ لیا سفر میں ہے اس وقت کو اپنی جانتے ہوئے اپنے اس پیارے صحابی کو نصیحت فرمارے ایک محبت کا انداز بھی ہے اور ایک مربی کی تربیت کا ایک اسلوب بھی ہے وقت کو نہیں کرتا بلکہ وہ وقت کی قدر کرتا ہے اس سفر میں بھی نبی اسلام نے فق کو ضائع نہیں کیا بلکہ اپنے صحابی کو اپنے ربر کو علم میں نافع ادا اور یہ بڑی ان تک پہنچائی علم ان تک پہنچایا اور نبیر اسلام کی تربیت کے ڈبتے کیا تھے ڈبکے بھی آپ نے سنیں گے صرف دینا دست پر تمہارا کام وابستگی ہے دین کے ساتھ دین میں عقیدہ ہے دین میں حمل ہے معاملات ہے ان کو حاصل انہی کا کرو اور سے بلکر انہی امور کا سوال کرو ان کا دین کے ساتھ اور یہ تعارف سے دنیا اور آخرت کی سزا اور نجات کا باعث بن سکتا ہے یہ لوگ جو اپنے آپ مسلے ہاتھوں کے مجدن سمجھتے ہیں ان امور کا اشتہار کرتے ہیں کہ یہ لوگ اب تک انہیں پرانی باتوں میں رجے کوئی عقیدے کے نام ہے تبدیل ہو رہی نا یوم ہوئی نازم کا طریقہ یہ سجا کا طریقہ کداس کا طریقہ یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا ترقی راستہ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ کہ ان کی یہ باتیں ان پر ترس کھائے جانے کے ساتھ ان پر ترس کھایا یہ لوگ جو اپنے آپ کو جی کیا خار دیتے ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں حقیقت میں یہ لوگ آپ مشکل رہ ہیں بے چارے لوگ دنیا چاند پہنچ پہنچے گی اور تمہیں دینی بات بولتے ہوئے یہی سوال کرتے ہوئے یہی سوال کر چاند پر پہنچنا نجات کے احساس نہیں ہے لیکن صحیح سنت کے مطابق استجا کرنا رضو کرنا تناز پڑھنا یہ اخر نجات کی احساس ہے دنیا کا کچھ نہیں یہ ختم ہو جائے گا اصل آدم آدمی آدم اس کے تحفظ کا یہ بول رہے ہیں انتہا کے دنوں پر اپنے صحابی کو سکھایا اس تربیت کے حامل تھے ان کی تجربہ کان کی طرف تھی ان کی طرف تھی ان باتوں کی طرف نہیں تھی جن کو ایک بڑا اہم سمجھایا تھا جب انسلام نے یہ بات بتائی کہ اردا جانب جب تجار آئے گا اور سہورت آتی اس اسلام پر رضور اس وقت تین دن اپنی اصل حیض سے بڑھ جائے ایک دن ٹھیل کر ایک سال کا بن جائے اور ایک دن ٹھیل کر ایک مہینے کا بن جائے گا اور ایک دن پھیل کر ایک ہفتے کا بن جائے گا اور باقی دن تمہارے دنیا کی جو اور آگے یہاں پہ ان کے مطابق صحابہ نے کیا سوال کی یہ بات سن لی ایک دن پھیل کر ایک سال کا بن جائے گا صحابہ نے کیا سوال کی کہ یہ کیسے ہوگا نہیں سورج کیسے دکھنے کا کیسے مروپ ہوگا نہیں. اس کی کیفیت نہیں اگلی توجی نہیں صحابہ نے یہ سوال کیا ان ابرگ میں لادے کا یار یا اگر وہ دن ہم نے پا لیا کہ وہ دن پورے سال کا ہو چکا ہے اس دن ہم نمازیں کہتے ہیں نمازیں کہتے ہیں یہ صحابہ کے سوال کا انداز جانتی ستار کے نگر کی بھی ہے اس کی اگلی توجہ نہیں اب ان ایمان ہے کہ وہ تین سال پر ہوگا کیوں ہوگا اس لیے کہ میں اور جنم برے نام کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہو سکتی وہ راجیہ میں بہت ہے وہ اللہ کی بہی پڑتے ہیں اور اللہ کی بہی سے بات کرتے ہیں یہ صحابہ ایمان بات عمل کی بات سوال کیا اور یہی تربیت کا درد ہے اس نزدیک کی چیز باتیں ہو رہی ہے کہ بارے سوالات کیا ہوا کیا ہو طبیعت کا سلوک کیا ہے تبعیت کا انداز کیا ہے اس حدیث سے یہ بہت سی باتیں باتیں ہو رہی ہیں کہ ڈیارے مضور اپنے صحابہ کو امت کو کیا دینا چاہتے ہیں کیا ان کسی بھی ہی چاہتے ہیں اور کن خطوط پر ترمیے چاہتے ہیں یہ وہ رکتے ہیں جو دنیا اور آخر کی پناہ بیٹھتے ہیں اور کوئی چیز نہیں اللہ کی طرف دوسرا تیسرا چوتھا بلکہ دسواں اور بیسواں ایک سرب ہو سکتا ہے لیکن حتیقی سبب نہیں عتیقی سبب نہیں اللہ کی تو ہے قولو اللہ. کو کدما پڑ دو کھلا پا جاؤ گے توبین ہے بُلنا تب کا انتظار کر لو اتنا بہانا دنیا کی علوم کی ساری باتت میں سمجھا دے گا تمہارا گھر کبا انتظار کرنا اللہ کا خواب کر لو جو ان کو بلنا. اللہ توانا تمہیں تعلیم دے دے گا. دے گا ہر چیز سکھا دے گا کوئی مشکل نہیں اس دین کے ساتھ اس خطا کے ساتھ قرآن و حدیث کے ساتھ سبھی کے ساتھ ان حکرام امور کے ساتھ یہ فل کامیابی کی احساس ہے اور یہ وہ اہم نقصان ہے جس کی احساس پر تاکہ کے قدیم الصحابہ کی تربیت کرنا چاہتے ہیں حکومت کبھی علم پہنچایا اللہ کو علم نافیہ ہدا فرما دے اس علم نافع کے صحیح فنون ہدا فرما دے اور صحیح معنی میں نمل کی تو